بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحد صدا نثرآبد و حضم الحضب وحد وبی اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو ماہ رجب کی پانچویں تاریخ ہے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 آج کے درس میں ان اللہ عباسیوں کے دور سے لے کر عثمانی خلافت تک جتنی بھی مستقل حکومتیں آئی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا عراق شام مصر اور مشرقی علاقوں میں جو حکومتیں آئی ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ آج کے سبق میں کریں گے ان اللہ نمبر ایک ادولت السفاریہ یہ سفاریوں کی جو حکومت تھی دو سو چو ہجری سے دو سو اٹھانوے ہجری تک جاری رہی یہ حکومت یعقوب بن لیف صفار نے سجستان یعنی ایران اور افغانستان کے علاقوں میں قائم کی تھی خوراسان میں جو طاہر بن حسین کی حکومت تھی جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ مامون الرشید نے ان کو مستقل علاقہ عطا کیا تھا عباسیوں کی حکومت بہت کمزور تھی اس وقت اس لیے سفاریوں کی حکومت کو عباسی خلافت نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہوا تھا سفاریوں نے ایک زبردست مضبوط قسم کی فوج بنائی جس کے ذریعے انہوں نے خوارج کا قلع کما کیا ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان جو تجارت کے راستے ہیں اس پر ان کا قبضہ تھا یہاں تک تو بات مناسب چلتی رہی لیکن جب سفاریوں نے بغداد پر حملہ کرنے کا سوچا تو خلیفہ نے احمد بن اسماعیل نامی سامانی حکومت کے جو امیر تھے ان سے مدد چاہی انہوں نے سفاریوں کا قلاقمہ کیا اور دو سو اٹھانوے ہجری میں سفاریوں کی حکومت بھی آخر ختم ہو کر رہ گئی نمبر دو ادولیا دو سو چھپن ہجری سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے دو سو بانوے حجری تک. احمد بن طولون نے مصر میں اس حکومت کی بنیاد رکھی یہ ایک ترکی کمانڈر تھے عباسی خلافت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے چونکہ عباسی خلافت دور دراز علاقوں کی طرف اپنے والیوں کو بیجا کرتی تھی جب یہ مرکز سے دور ہوئے مصر میں ان کی تشکیل ہوئی تو انہوں نے وہاں جا کر مستقل حکومت کی بنیاد ڈال دی فستقل بحا وسا دولت مستقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت میں بھی توسیع کی پھر خلیفہ نے انہیں شام کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی انہوں نے شام کو بھی مصر کے ساتھ ملا دیا پھر لیبیا حجاز مصر کے جنوب کے جو علاقے ہیں ان سب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی احمد بن طولون کی حکومت کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں لوگ بہت ہی زیادہ امن و امان اور اطمینان کے ساتھ جیتے تھے وکانا عادل ہاضمن و قونا جیشم قوین یہ بہت ہی انصاف پرور اور ہمت والے انسان تھے انہوں نے بہت بڑی فوج بھی بنائی ہوئی تھی ان کے بعد ان کے بیٹے خماروئی نے حکومت سنبھالی اپنے والد کی جو حکومت تھی اس کی حفاظت کی موسل نامی علاقہ بھی انہوں نے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا خلیفہ اور ان کے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے انہوں نے اپنی بیٹی قطر الدا خلیفہ معتزد بلّہ کے نکاح میں دی اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت میں کمزوری آتی گئی جب عباسی خلیفہ نے حکومت کی کمزوری کو محسوس کیا اور دیکھا تو سن 292 ہجری میں انہوں نے دوبارہ سے ان تمام علاقوں کو مرکز میں ضم کر دیا اور اس طرح تولونیوں کی حکومت ختم ہو گئی پھر سے یہ تمام علاقے عباسی حکومت میں ضم ہو گئے نمبر تین ادولت السامان دو سو اکسٹھ ہجری سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے تین سو نواسی ہجری تک امویوں کے زمانے میں اس خاندان نے اسلام قبول کیا یہ فارسی لوگ تھے نصر بن احمد سامانی نے ما وراء النهر میں اس حکومت کی بنیاد رکھی اور اسماعیل بن احمد کے زمانے میں اس حکومت نے پھیلنا شروع کیا تبرستان اور ترکمانستان کے علاقے بھی ان کے ماں تحت آگئے وقد تصدت دولت السامانیتو للخطر الصینی على آسیہ الوسطہ واستفادوا من طرق التجارہ وازدہر في عہدہم العمران وکان معظمہم علی مذهب السنہ سامانیوں کی حکومت کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ چینیوں کو وسط ایشیائی ریاستوں سے دور رکھنا ہے یعنی انہوں نے چینیوں کو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ترکستان ازبکستان تاجکستان وغیرہ جو ریاستیں ہیں ان ریاستوں کو چینی مداخلت سے بچائے رکھا اور تجارتی جو رہداریاں تھیں ان سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ان کے زمانے میں تعمیرات نے بہت زیادہ ترقی کی ان میں سے اکثر اہل سنت والجماعت تھے یعنی یہ شیعہ یا خوارج وغیرہ نہیں تھے ان کے زمانے میں اسلامی تہذیب و ثقافت نے بہت زیادہ ترقی کی علمی اعتبار سے علماء شعراء اور ادیبوں نے ان کے زمانے میں بہت زیادہ نام کمایا واس بخارا و سمر قند و مدن ترکستان اسلام میں بخارا سمر اور ترکستان کے شہر اسلامی تہذیب و ثقافت سے چمکتے دمکتے تھے نمبر چار حمدانی حکومت دو سو بانوے ہجری سے تین سو بانوے ہجری تک ان کی حکومت قائم رہی یہ ایک عربی خاندان تھا لیکن یہ شیعہ تھے شیعہ امامیہ اسنا آشریہ دو سو بانوے ہجری میں خلیفہ مختصی باللہ کے زمانے میں ان کی حکومت کی بنیاد پڑی ہمدانی حکومت نے مختفی بلّہ کی خوارش کے مقابلے میں اور ترک خماندانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور یہ رومی بےزنتیوں کے خلاف بھی جنگے کیا کرتے تھے سن تین سو ہجری میں ان کے اوپر بوشیوں نے حملہ کیا اور ان کا خاتمہ کر ڈالا حلب میں ہمدانیوں کی حکومت پھر بھی برقرار تھی ان کی حکومت پھر دمشت تک پہنچی اور پھر اخشیدیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا سن تین سو چھپن ہجری میں سیف الدولہ کی وفات کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہوتی گئی بالآخر سن تین سو بانوے ہجری میں فاطمی شیوں نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا یہ جو سیف الدولہ تھے یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے زمانے میں متنبی بہت مشہور ہوئے یا یوں کہا جائے کہ متنبی نے ان کو بہت مشہور کیا ان کے مشہور شاعر تھے ابو فراس ہمدانی اور اسی طرح اصفہانی زندیخ جو کہ کتاب الاغانی کا مؤلف ہے الملی بال والطرائف جو کہ جھوٹی باتوں اور نامناسب قصوں سے بھری ہوئی ہے آج کے سبق میں ہم نے چار ایسی حکومتوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ عباسیوں کے دور میں مستقل حکومتیں تھیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پانچویں حکومت کا تذکرہ کریں گے اور اس حکومت کا نام ہے عداط الفاطمیہ یہ دو سو اٹھانوے ہجری سے شروع ہوتی ہے پانچ سو سر سٹھ ہجری تک جاری رہتی ہے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط اور صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی امارت اور خلافت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی رخلق ہی محمد وصحب اجمائین سبحان اکل اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ